جسمارے سرو میں بادیے نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر یا رسول وہی قرآن اللہ وہی فروخان موز حاضر مسامین السلام علیکم الحمد للہ آج خالق کائنات مالک کونوں مکان اللہ جلا جلالہ اور اس کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات شفیع المض رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سونک انٹرپرائزز نے اپنے اسٹوڈیو میں اس روح پرور محفلے ذکر رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا ہے اس روح پرور محفلے نات میں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت کے حامل صدارتی ایوارڈ یافتہ اور منفرد انداز نعت خوانی کرنے والے نعتوں جناب الحاج خورشید احمد جن کا نعت پڑھنے کا والہانہ انداز سماعت کے دریچوں سے ہو کر روح کے چمن میں بہار بن کے اترتا ہے ہمارے <سلام> درمیان تشیف فرما ہیں۔ آئیے اس روح پرور محفل نعت کا آغاز اللہ تعالی کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید و فرقانی حمید کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب محترم قاری عبدالغفار نقش بندی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ